لکھا تھا ایک شیر بھی مشہور ہے اسی حوالے سے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہی پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے اسی طرح ایک اور جملہ ہے کہ اگر میں اس طرح نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہوتا ایک اور اعتراض ہوتا ہے اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے حتیٰ کہ کفر شرک اور گناہ وغیرہ تو پھر بندے کو سزا کیوں بندہ تو لکھے ہوئے کا پابند ہے کچھ ساتھیوں نے یہ سوال بھیجا کہ علماء کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے اس پر بحث نہ کرو یہ نہ سمجھ آنے والا عقیدہ ہے تو پھر عیسائیوں کے عقیدہ تصلیس جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور مسلمانوں کی عقیدہ تقدیر میں کیا فرق ہے جب ہم عقیدہ تشویش کے حوالے سے عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نا سمجھ آنے والا عقیدہ ہے تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ تقدیر بھی تو نہ سمجھ آنے والا ہے یہ وہ باتیں تھیں جو ہم تک مختلف ذرائع سے پہنچیں جنہیں ہم نے جمع کیا انہی باتوں کی وضاحت کریں گے محترم شیخ صاحب حافظ اللہ ہم گزارش کریں گے محترم شیخ صاحب سے کہ تشریف لائیں تاکہ درس کا آغاز ہو سکے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 <تضحك> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن شاء منكم ان يستقيم وما وماد الا ان يشاء این اللہ رب العالمین عزیز دوست اور ساتھیو مسئلہ تقدیر بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق ایمانیات سے ہے جس کا فہم ضروری ہے اور جو فہم شریعت نے دیا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا اور قائم کرنا ضروری ہے کیونکہ تقدیر کو صحیح معنی میں مانے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لائب مینو اقدن حد تعب میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا چار چیزوں پر ایمان نہ ہو جشد اللہ اللہ انی رسول اللہ ایک یہ کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں باثنیب الحق اللہ تعالی نے مجھے نے حق دے کر بھیجا ہے اس بات کی گواہی دیں بھیو امن ابل ماؤت ہی بلبا سب المع اور موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور چوتھی چیز بھوم نبل اور تقدیر پر ایمان لائے یعنی ان چار چیزوں کو صحیح معنیٰ میں قبول کیے بغیر اور مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تو ان چاروں میں تقدیر بھی ہے مسئلہ تقدیر اس حدیث سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کے کی اس نقطے پر تربیت کیا کرتے تھے چنانچہ مسلم احمد کی حدیث حضیث اللہ عباس کی روایت سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور آپ نے مجھے فرمایا یا علام اللہ اور کلمات کا میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں وہ باتیں تیرے لیے علم نافع ہیں بہت ہی نفا بخش علم ان کو مان لو گے اپنا لوگے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا احفظ اللہ یا ایک یہ کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا کر احفظ اللہ تجدا ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ کو سامنے پاؤ گے بل تفس اللہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو بائی دست ان بلّہ اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو ہر چیز اللہ کا فرماتا ہے دین ہو یا دنیا ہو وسیع خزانے ہوں یا کوئی معمولی سی چیز بھی ہو جیسا کہ نبی السلام کی حدیث ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے حدیث قدسی یا عبادی بادی کل لوکم من علام ہدئی تم میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا یعنی ہدایت اللہ دیتا ہے اور کل لوکم اللہ من اتانت ہو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں سستا تو نہیں مجھ سے کھانا طرف کرو تو میں تمہیں کھانا دوں گا یعنی دین بھی اللہ دیتا ہے اور کھانا بھی اللہ دیتا کن لوگوں میں آ رہے ہیں تم سب برہنا ہو ننگے ہو اللہ من قصوتو. سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں کپڑا پہنا دوں فس تقسو مجھ سے لباس طلب کرو اکس میں تم سب کو لباس دوں گا تو کپڑا بھی اللہ سے مانگنا تو نبیر اسلام کی نصیحت فعدہ س الطاف اللہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو بائی دستہ ان طستا اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو اور آگے فرمایا وعلم، یہ بات جان لو اچھی طرح نوٹ کر لو لو انل امت اجتماع الاغ کا بھی شعین کا بھی شعین اللہ اگر یہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائیں ساری امت ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی فائدہ چھوٹا ہو بڑا ہو ایک سوئی کسی کو دینا یہ بھی ایک فائدہ ہے اس مقصد کے لیے پوری امت اور پوری قومیں جمع ہو جائیں تمہیں ایک سوئی دینے کے لیے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے لا فراغ بشی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا ما ماکبہ اللہ مگر وہ چیز جو اللہ نے لکھی ہوئی جو اللہ نے لکھی جو اللہ کا فیصلہ ہے اللہ مجدم اللہ یا ضروروں کا بھی اور اگر پوری قومیں اور طاقتیں جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نقصان تمہارا ایک بال توڑنے کے لیے لا یورو کا شئی, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ ماک اللہ مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہوا ہے روفیہ دل اقدام مجف صحف کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیح سے خشک ہو چکے ہیں یعنی اللہ کے فیصلے لکھے جا چکے اور قلمیں اٹھا لی گئی اور صحیح سے خشک ہو چکے فارغ ربک من العباد تیرہ فرور دیگار بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے تو یہ پیغمبر اسلام کی تربیت اسلحی عقیدہ کے لیے عبداللہ بن نواز چھوٹے سے بچے تھے اس وقت اور ایک بچے کو آپ عقیدے کی تربیت دے رہے ہیں مسئلہ تقدیر سمجھا رہے ہیں کی ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہیں ایک ذرے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر وہ ذرہ اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا اور پوری دنیا اکٹھی ہو کر تمہارا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتی اگر وہ بال کا اکھڑنا اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا اگر لکھا ہے تو ہوگا نہیں لکھا تو نہیں ہوگا اللہ تعالی فیصلے فرما چکے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اٹھا لیے گئے ہیں اور ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے مسئلہ تقدیر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دے رہے ہیں اور اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں کیونکہ عقیدے کی قوت پر دین کی قوت قائم ہے اور خاص طور پر تقدیر پر ایمان یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور دین کی قوت اور صلابت اس پر قائم ہے جس کا تقدیر پر ایمان پختہ ہوگا اس کا عقیدہ انتہائی مضبوط ہوگا اور جس کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوگا اور اس کے شکو کو شبہات قائم ہوں گے اس کا عقیدہ انتہائی کمزور ہوگا اور عقیدے پر عمل کی بنا ہے عمل کی قبولیت بھی صحت عقیدہ پر قائم ہے مسئلہ تقدیر بڑا اہم ہے صحیح مسلم میں چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے یہ بن جعمر اور عبد الرحمن حمیری یہ دونوں بصرہ سے آئے حج یا عمرہ کرنے انہوں نے دعا کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمیں نبیر اسلام کے کسی صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے ایک مجلس قائم تھی اور ایک عظیم شخصیت درس دے رہی تھی انہوں نے معلوم کیا کہ یہ محدث کون ہے بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوا دونوں بڑا خوش ہوئے مجلس ختم ہوئی تو یہ دونوں ان سے ملے ایک دائیں طرف ہو گیا ایک بائیں طرف ہو گیا تو بن یعمر نے بات شروع کی ہم بسرا سے آئے ہیں اور بسرا میں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے بڑے عالم ہیں اور طلب علم کے حریف ہیں اور بڑی فطح ان کے پاس لیکن وہ کہتے ہیں کہ لا لاقدر تقدیر کوئی چیز نہیں وہ ان المرا انفن اور دین کا معاملہ سب کا سب نیا ہے لکھا ہوا نہیں ہے سب نیا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہونے کے بعد اللہ کو معلوم ہوتا ہے ایک بندہ نماز پڑھ لے تو اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی لکھا ہوا نہیں عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جب تم بسرا لوٹو واپس پہلی بات یہ کہ انہیں میرا سلام نہ کہنا میرا پیغام ان کو دینا سلام کہے بغیر کوئی بدرحتی کسی تعظیم کا مستحق نہیں ہوتا سلام کہے بغیر ان سے بات کرنا ممبک اور بدہتے فقد آنا حد میں دین جو کسی بدرحتی کی تعظیم کرتا ہے اس نے دین کو ڈھا دیا مسمار کر دیا اور ان سے یہ کہنا ہے کہ انا عبد اللہ میں نے کم برا عبد اللہ کا تم سے تمہارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں تمہارے عقیدے سے بلا تعلق اور تم سے بھی اللہ ولبرا بدعتی مشرک یا جن کے عقیدے صحیح نہ ہوں وہ کسی تعظیم محبت اور تعلق کے مستحق نہیں ہوتے عبداللہ تم سے بری ہے اور ان دونوں ساتھیوں کے جو سوال کر رہے تھے انہوں نے تربیت کی اور فرمایا کہ لو مثل احد مسلا ما ماں قبیل کا حتہ تؤمن بالقدر اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو اللہ رب العزت تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو تمہاری نمازیں روزے صدقات خواب و صدقہ احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک تقدیر پر ایمان صحیح نہ ہو اور پھر جناب عبد العمین عمر نے دلیل کے طور پر حدیث پیش کی حدیث جبریل معروف حدیث جبریل حمید انسانی شکل میں آئے اور پھر امبل اسلام نے کچھ سوال کیے ایک سوال یہ تھا کہ اخبر ایمان مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ہے ایمان کی بنیادیں کیا ہیں ایمان کے کی ارکان کیا ہیں ایک بندہ مومن کیسے بنتا ہے اور مومن کہلانے کا مستحق کب بنے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کہ ایمان کے چھ ارکان ہیں ان چھ ارکان کو مانے بغیر اور ان چھ ارکان کے صحیح فہم کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا انتمن بالله ہی انتمن بلّاہ و ملائے کد ہی وہ کتب ہی وہ رسول اللہ پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا روب آخر پر ایمان لانا اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے اور پورا ایمان ان چھ ارکان پر قائم ہو کسی ایک چیز کی نفی ہو جائے یا اس کو قبول تو انسان کرتا ہے مگر اس کا فہم اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا مومن وہ ہے جو ان چھ ارکان کو مانے صحیح علم کے ساتھ اور صحیح فہم کے ساتھ یہ ایمان تو اگر کوئی شخص تقدیر کو نہیں مانتا اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سادت کا انکار کرتا ہے کتابت تقدیر کا منکر ہے اور تمام معاملات کو وہ نیا قرار دیتا ہے کہ سارے عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے علم میں آتے ہیں اور اس کی جزار سزا مرتب ہوتی ہے اس نے ایک بہت بڑے رکن کا انکار کر دیا تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا انسان نسوس سے تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت واضح ہوتی ابن الدہ سونا ابو داود کی حدیث ہے ابئی نقاب کے پاس آئے اور کہا کہ تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہیں. کچھ مساوس ہیں کچھ کچھ اوہان ہیں اور لگتا ہے کہ مجھے مصیبت حاصل نہیں ہو رہی تو مجھے کچھ نصیحت کرو یہ اوہام ظاہر ہو جائیں شکوک و شبہات کا ادالہ ہو جائیں مجھے کچھ سمجھاؤ مجھے بچا لو تو ابن نقاب نے یہی بات عرض کی فرمائی اور یہ حکمر یہ مرفوع ہے جس سے تقدیر پر ایمان لانے کی فردیت واضح ہوتی ہے اور فرمایا لو انفقت ما ارض الارض ہے کہ لو افقت لو انفقت نسل کا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ماں قبیل کا تم سے اللہ قبول نہیں کرے گا حتیہ تؤمن بالقدر القدری حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ بتا علام اور یہ بات جان لو انا افابا کا لم یقل یقیا کا وہ ماں اختاقہ لم یقل یوسیبہ جب تک یہ تمہارا عقیدہ نہیں بن جاتا کہ جو چیز تمہیں حاصل ہو گئی وہ اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اس کا حاصل نہ ہونا ناممکن تھا یہ عقیدہ ہو تمہارا چاہے پوری دنیا اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی لیکن چونکہ وہ حاصل ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ اس کا حاصل نہ ہونا ناممکن تھا یہ تمہارا ایمان اور جو چیز حاصل نہیں ہو سکی وہ اس لیے حاصل نہیں ہو سکی کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا چاہے پوری دنیا کوشش کرتی وہ چیز تمہیں دینے کی مگر چونکہ اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ نہیں تھا لہٰذا وہ حاصل نہیں ہو سکے سنا کہ جب تک تمہارا یہ عقیدہ نہ ہو تمہارا یہ علم نہ ہو اس وقت تک اللہ رب العزت تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا خاتم عہد پہاڑ کے برابر سونا خل کر دو تعلیم دخل تنداز اس عقیدے کے بغیر اگر تم مر گئے تم جہنم میں جاؤ گے تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں کہ جو چیز حاصل ہوئی اس کا حاصل ہونا اللہ کا فیصلہ تھا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور جو چیز حاصل نہ ہو سکی اس کا حاصل نہ ہونا خالق کائنات کا فیصلہ تھا اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا تقدیر کا علم کسی انسان کو نہیں ہے تقدیر کا علم ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو کر گزر جائے ایک چیز ظہور میں آ گئی ہو گئی تو ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس لیے ہوئی ابھی ہم نے اثر کی نماز پڑھی پڑھ چکے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اثر کی نماز پڑھنے ہاں اگر پیغمبر اسلام کسی مسئلہ کی پیش گوئی فرما دیں تو اس پر وہ, ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے وہ خبر مستقبل کی ہے اور وہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتا دی تو پھر یہ اس حدیث یا اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی کے ذریعے اس مستقبل کی خبر کا ہم کو علم ہو جائے گا ہمارا اس پر ایمان ہوگا اور یہی اس حقیقت کے ساتھ کہ اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہو کر رہے گا جیسے دجال کی خبر امام مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی خبر ہے دعوت العرب کی خبر ہے قیامت سے قبل ایک آگ کے نکلنے کی خبر ہے جو لوگوں کو ہاتھ ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی یہ ساری خبریں براہتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیگمبر کی یہ پیشگوئیاں ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں ہر خبر براہ کرتے اللہ کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کچھ خبریں آپ نے ایسے بھی دی جن کی صداقت ظاہر ہو چکی جنگے بدر سے ایک دن خبر آپ نے ایک ایک مقام پر انگلی رکھی ہاں مسرو فلاں دن غدن انشاءاللہ یہاں کل فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی کل پڑی ہوگی مستقبل کی خبر تھوڑا سا آگے بڑھے یہاں فلاں کی لاش ہوگی یہاں فلاں قتل ہوگا یہاں فلاں قتل ہوگا نشاندہی آپ نے فرما دی امیر عمر فرماتے ہیں کہ اگلے روز جنگ ہوئی اور میں نے خود دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے جہاں جہاں نشاندہی کی تھی جس جس کی لاش کی اس کی لاش وہیں گری ہوئی تھی آپ اللہ کے سچے رسول ہمارا اس خبر پر ایمان ہے صحابہ ایمان لائے اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہے جس کی اتنا میں اپنے پیغمبر کو دی پیغمبر نے نہیں بتائی اور بالکل ویسا ہی ہوا کہ یہ تقدیر کا وہ فیصلہ ہے جس سے اللہ نے آگاہ کر دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے اور پہلے علم ہو گیا جیسے نبی نبیر اسلام کی عزیز ہے ستون حریف امل مدینہ تو وہی اولا نیا کل ایبل ایک وقت آئے گا مدینے میں ایک آگ جلے گی بڑی اونچی بہت بڑی آگ اتنی بلند ہوگی کہ بسرا میں اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی یہ آپ کی پیش گوئی سن سات سو پینسٹھ ہجری کے جو واقعات ہیں ہم نے کثیر نقل کی ان میں ایک واقعہ بھی نقل کیا کہ بسرا میں ایک قافلہ جا رہا تھا تاریخ رات تھی اور اونٹ رواں دماں تھے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی اچانک کافلے والوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی اونٹوں کی گردنیں دکھائی دے رہی ہیں ان پر ایک چمک پڑ رہی روشنی پڑ رہی گدنیں روشن ہو گئی اس وقت ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ عین اس وقت مدینے میں یہ آگ اٹھی تھی جو کئی دن چلتی رہی اور یہ پیغمبر اسلام کی پیش گوئی بھی تھی تو رسول الحسن کی خبر کی صداقت ظاہر ہو گئی ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ آگ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اللہ کی تقدیر کے فیصلے کسی کو معلوم نہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی فیصلے سے اپنے پیغمبر کو آگاہ فرما دے اور پیغمبر اسلام وہ فیصلہ اپنی امت کو بتلا دے اور با خبر کر دے تو وہ بالکل سچا فیصلہ حال کے کائنات کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جیسے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے رینگتے رینگتے ممبر کے پاس آ گئے نبی السلام بڑی محبت سے ان کو دیکھتے ہیں تو ہیں کہ ابنی حالت صحیح میرا یہ بیٹا بڑا سردار ہوگا اللہ بہین فوئی المؤمنین ان قریب اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سنا کرائے گا جھگڑے ختم ہو جائیں گے خسون کے لٹ جائیں گے امت متحد اور متفق ہو جائے گی اور اس ساری اجتماعیت میں کردار میرے اس بیٹے کا ہو حسن رضی الحمد صحابہ اکرام نے اس فرمان کو سنا اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالی حسن کے ذریعے دو جماعتوں میں صلح کرائے گا اور صحابہ کا یہ عقیدہ بن گیا کہ حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال بچپن میں نہیں ہوئے بڑے ہوں گے اس عمر تک پہنچیں گے جس عمر میں یہ دو طرح کے درمیان صلح کا باعث بنے گی چلتے چلتے اکتالیس ہجری آ گئی مسلمانوں کی دو جماعتوں کی خصوم بھی آپ جانتے ہیں اور جناب حزم رین ہو امارت سے تصوردار ہو کر ان دو جماعتوں میں اتحاد اجتماع اور اتفاق کا سبب بن گیا سن اکتالیس ہجری عام الجماع کے نام سے معروف ہے سلح کا سال تو اللہ کے پیغمبر کی پیشگوئی حرف بحر صحیح ثابت ہوگی تو بعد اوقات اللہ کی تقدیر کے فیصلے پیغمبر اسلام کی پیش گوئیوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں اللہ اپنے پیغمبر کو آگاہ کرتا ہے اور پیغمبر اسلام امت کو بتا دیتے ہیں اللہ کی تقدیر کے ہی سارے فیصلے باقی اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی تقدیر کی معافت کر سوائے کہ کوئی کام ہو جائے جب کوئی کام نہ ہو تو ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا ہونا اللہ کی تبدیل میں لکھا ہوا تھا اور اس کام کا نہ ہونا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس میں لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں اعتراضات و کشوہاد اور مختلف اعتراضات ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں کہ ساری اباتین ہیں مساوس ہیں شیطانی وحان تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اس ایمان کی حقیقت آپ پہچان لیجیے بالکل مثبت طریقے سے صحیح ایمان کیا ہے یہ جاننا ضروری جب صحیح ایمان پہچان لیں گے تو اس کے مقابلے میں جو شگو و شبہات ہیں جو لوگوں کے آوہان ہیں مساو ہیں وہ خود بخود رد ہو جائیں گے تقدیر پر صحیح ایمان چار مراحل کے ساتھ چار چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے اس کا علم یہ اس کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے جیسے اس کی ذات کی کوئی ابتدا نہیں اسی طرح اس کی صفت کی بھی کوئی ابتدا نہیں اس کی صفت علم اس کے ساتھ قائم ہے وہ علیم ہے بکان عملہ وہ علیم اور حکیم ہے اس کا علم ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ہو اور کسی چیز کے ساتھ نہ ہو نہیں وہ اللہ احافہ یا کل شعین اس کے علم کے احاطہ ہر چیز پر ہر چیز پر فرشتوں کی دعا ربنا ہے بس کل شعیب کا یا اللہ تو ہر شہر پر حاوی ہے بعت بار علم کے اور بعت بار رحمت کے اس کے علم کی حصیت ہر چیز پر کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں اسے ہر ماکام خون کا علم ہے اس کا علم ہر چیز پر وسیع اور حاوی ہے یہ اللہ کا علم وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کے وقول سے قبل ہمیشہ کے لیے عدد العبار تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ کا علم اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں یہ اللہ کا وسیع علم اس پر ہمارا ایمان ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرحلہ ہے اور یہ کمیا کو شکاس ہے یہاں پہ وہ اللہ کے علم سابق کو نہیں مانتے اس کا علم مستانف ہے مستانف کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز جب ہو جاتی ہے تب اللہ کو معلوم ہوتی ہونے سے قبل اللہ کو معلوم نہیں کتنا بڑا کفر ہے یہ کفر عظیم ہے تب ہی تو جو تقدیر پر صحیح ایمان لاتا ہے وہ بڑا برگزیرہ انسان ہے وہ اللہ کے اس علم کو مانتے صفت علم کو مانتے اور اللہ کی صفت علم کو نہ ماننا کفر اور اللہ کی صفت علم کو غیر اللہ میں داخل کرنا بھی کفر بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیر یا بڑیا عالم الغیب گئے فلاں نبی عالم الغیب گئے یہ جی اللہ کی سفر علم میں شراکت ہے یہ جی شرف بہار کو پھر بھی اس عقیدے کا حامل مشرق بہار کا پھر بھی اس پر علماء کا اجوا ہے تو تقریب اور ایمان لانے والا اس پہلے مرحلے کو اصل حقیقت کے ساتھ مانتا ہے اللہ کا علم ہر شہر پر محیط ہے وسیع ہے حاضر اور غالب ہے ان اللہ شہی ان فی الد وناف صبح اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کوئی چیز مخفی نہیں اور یہ علم اگر کوئی شخص کسی غیر میں داخل کرتا ہے کہ فلاں بھی عالم الغیب ہے تو یہ انسان مفتلا شرک ہو گئے بلکہ کفر میں داخل ہو گیا تو یہ پہلا عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کا کہ اللہ عالم ہے علیم ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفیر اوجھل نہیں ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انداز ابرز نے وہ سارے امور لکھ دیے سارے امور لکھ دیے جو اللہ کا علم ہے اسی علم کے مطابق سارے امور مختو ہے بیندنا کتاب الحفیظ اور ایک مقام پر امام مبین جو ایک کھلم کھلی کتاب ہے اس میں اللہ نے ہر چیز کو شمار کر رکھا لکھ رکھا ہے ہر چیز لکھی ہوئی نبی رسدان کی حدیث ہے کہ اول الما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی یہ اللہ کی ابل الخلق ہے صحیح حدیث ہے جس سے وہ حدیث رد ہوتی ہے جو مخلوب ہے بنائی گئی گڑی گئی کہ اول ما خلق اللہ من نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا یہ ایک اور موضوع حدیث ابول اللہ خلا اللہ عقل کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل پیدا کی یہ دونوں دیتے باتل علم صحیح کیا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی اور سب سے پہلے آرڈر یہ کہ اکتب اے قلم لکھ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں فرمایا کہ اختب مقادیر الخلائق سارے مخلوقات کی تقدیریں لکھ یہ کتابت علم دوسرا مرحلہ اللہ نے اپنے اس علم کے مطابق ہر چیز لکھ دی کب لکھی فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے ان اللہ قطل و مقادر الخلائق قبل یخل واطل الف الفسن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہمارا اس پر ایمان ہے یہ دو مرحلے ہو گئے ایک اللہ کا علم دوسرا کتابت علم اس کا علم ہر شہر پر حاوی ہے اور اپنے علم کے مطابق اس نے ہر چیز لکھ دی ہمارا اس پر ایمان اور تیسرا مرحلہ جو اللہ کا علم ہے کہ اس کائنات میں کیا ہونے والا ہے قیامت تک اور قیامت کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد انسانوں کی قبر میں کیا ہوگا فلاں کی قبر میں کیا ہوگا فلاں کی قبر میں کیا ہوگا, کی میں کیا ہوگا؟ یہ سب اللہ کے علم سابق میں موجود ہے اسی کے مطابق لکھا اور یہ ساری چیزیں یہ سارا سلسلہ اللہ کی مشیت سے باہر نہیں اس کی مشیت کے مطابق وہ فعال مایورید ہے وفعال لما يريد اس کا ارادہ پوری کائنات پر غالب رہا بھی وہ اپنے ارادے کے اعتبار سے کسی کا مغلوب نہیں کسی کا مخلوب وہ کہتے ہیں ایک عرابی عبید عمر کے پاس آیا اور کہا کہ دعا کرو میری اونٹ جی گم ہوگی وہ مجھے مل جائے تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی اس کا گم ہونا تمہیں چاہا نہیں تھا اس کا گم ہونا تیرے ارادے میں نہیں تھا گم ہو گئی چورا لی گئی اس اونٹنی کا چوری ہونا تیرے ارادے میں نہیں تھا تیرا ارادہ نہیں تھا لیکن تیرا ارادہ تو خیر کا ارادہ ہوتا ہے. اور چوری شر ہے تیرے ارادے میں نہیں تھا تو اس کی اونٹنی لوٹا دے اس کو اس ارابی نے کہا کہ اس خبیس دعا کو اپنے پاس ہی رکھو یعنی اللہ کا ارادہ اگر یہ تھا کہ اس کی اولٹنی چوری نہ ہو پھر بھی چوری ہو گئی تو اس کا مانا کوئی اللہ کے ارادے پر کھا نہ دے تو اس نے کہا پھر اس کا مانا یہ ہے کہ اس کا ارادہ اگر یہ ہو کہ اس کی اولٹنی لی جائے اور کوئی اور گالے بازا کے نہ ملے یہ دعا خبیص اپنے پاس رکھے اللہ کا ارادہ اس کی مشیت ہر چیز پر حامی اور وسیع ہے وہ غالب ہے بملہ غالب اللہ عمر اپنے ہر امر پر غالب ہے وہ کسی کا معلوم نہیں تو جو کچھ اللہ نے لکھا جو اس کا علم سابق ہے وہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہے اللہ کا ارادہ نہیں اور کسی ایک نقطے میں کوئی غیر اللہ اللہ کے کسی ارادے پر غالب نہیں آ سکتا جو ادراد آپ نے ابھی وارد کی ہے ان سب کی تربیت ساتھ ساتھ ہو رہی تو یہ تیسرا مرحلہ کہ جو کچھ ہے اللہ کی مصیبت کے تحت ہے اب چوتھا مرحلہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ بن رہا ہے جو کچھ پیدا ہو رہا وہ اللہ رب العزت کی اسی مشیت کے تحت ہے اسی علم کے مطابق اسی کتابت کے مطابق چوتھا مرحلہ ان شیا کا ظہور ہے پیدا ہونا مرنا جینا کھانا پینا یہ سارے امور کا ظہور ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب جو کچھ پیدا ہو گا یا ہو چکا یا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے مطابق ہے اور اس کے علم کے مطابق ہے اور اس کتابت کے مطابق ہے کوئی چیز نہ مشیت سے خارج ہے نہ اس کے علم سے خارج ہے نہ اس کی کتابت سے باہر ہے بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا ہمارا اس پر ایمان کسی امر کو کسی ایک نکتے کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا کسی کے پاس تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں یہ چار مراحل ہو گئے ان چار مراحل پر اسی طرح ایمان لے آئیے یہ تقدیر پر مکمل ایمان اللہ کا علم سابق اس علم ثابت کی کتابت اور یہ سب کچھ اس کی مشین کے مطابق ہونا اور چوتھا یہ کہ ساری خلق اور یہ سارا پروگرام جو کائنات میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا یہ سب کا سب اللہ کی مشین کے تحت ہے اسی علم کے مطابق ہے اسی کتابت کے مطابق ہے اب یہ تقدیر پر مکمل ایمان ایک رکن ہمیں حاصل ہو گیا مکمل ایمان اب جو مختلف اعتراضات ہیں لوگوں کے سوالات ہیں اشکالات ہیں وہ سارے اس مثبت عمل سے منتخب ہو جاتے ہیں تاہم پھر بھی اگر کوئی بات ہے کوئی اشکال ہے تو ہم ایک ایک کر کے وہ دیکھتے ہیں لیکن یہ تقدیر پر ایمان لانے کا خلاصہ میچور آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اور جب تک تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو انسان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں اور صحیح ایمان ان چار مراحل کے ساتھ ہے اور ان چار امور کے ساتھ ہے ایک اللہ کا علم سابق دوسرا علم سابق کی کتاب ہے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے اور تیسرا جو کچھ ہے اللہ کی مشیت کے تحت اور چوتھا اب جو کچھ ظہور میں آ رہا ہے یہ آتا رہے گا یہ سب کا سب اللہ کی مشیت کے تحت اللہ کے علم کے مطابق اور اس کے لکھے ہوئے کے مطابق اس کے لکھے ہوئے کے مطابق ایک نقطے کی مذاحت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک انسان کہاں تقدیر کے آگے مجبور ہے اور کہاں اس کو اختیار دیا گیا ہے یہ دو الگ امور ہیں ایک معاملہ انسان کی ہدایت و گمراہی کا ہے اس کے کفر یا ایمان کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا راستے دونوں وعدے کر دیے امن حدینا اس سبین اما شاکرم اما کفورا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا راستے واضح کر دیے ہدایت کے بھی گمراہی کے بھی اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ کس راستے کو قبول کرے ہدایت کے لیے گمراہی کے وعدہ کر دیا ہے یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ جہنگم کا ہے کسی ایک راستے کو اختیار کرنا یا قبول کرنا اس میں انسان کو اختیار دیا گیا لیکن یہ اختیار بھی اللہ کی مشیت سے خارج نہیں یہ اختیار بھی اللہ کی مشیت سے خارج نہیں اللہ پاک کا فرمان ہے لمن شاہ مجھے تقیم لمن شاہ ان کوقیم تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے کو اپنا لے انسانوں کی چاہت ہے اختیار دیا گیا ہے لیکن آگے فرمایا کہ وہ ماں تو شاہ ہوں نا ان ماں یہ شاہ ماں اور تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہے گا اللہ کی مصیحت کے بغیر تمہاری کوئی چاہت نہیں اب ایک انسان نیکی کے راستے کو چاہتا ہے اللہ رب اس کو نیکی کے راستے کی توفیق دے گا اور اس کا نیکی کے راستے کو چاہنا اس لیے ہے کہ اللہ کی مشیت بھی یہی اور ایک انسان کی چاہت برائی کا راستہ ہے اس کا برائی کے راستے کو چاہنا اس لیے ہے کہ اللہ کی مشیت بھی یہی اختیار انسان کو حاصل ہے لیکن اس انسان کا اس اختیار میں فیصلہ اللہ کی نصیحت کتابیں یہاں تک تقدیر کا مسئلہ ہمیں معلوم ہے آگے جو مسئلہ ہے وہ پیچیدہ نہیں وہ معلوم نہیں فرق ہے دونوں باتوں مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے وہ مسئلہ معلوم نہیں جوشی شریعت نے مسئلہ دی وہ پیچیدہ نہیں ہوتی وہ وادے ہوتی ہے معلوم اور مفہ ہوتی ہے اور جو چیز شریعت نہ بتائے وہ پیچیدہ نہیں ہوتی یہ کہنا کہ وہ سمجھتے والا تو رہے نہیں وہ چیز معلوم ہے بتائی نہیں گئی. جہاں تک بتایا گیا وہاں تک معلوم ہے جہاں تک نہیں بتایا گیا وہاں تک معلوم نہیں ہے پیچید نہیں ہے جیسے عذاب قبر ہے ان قبر کا کھودنا میت کو دفن کرنا یہ سب باتیں معلوم میں لیکن اب قبر میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے کشادہ ہو جاتی پھیل جاتی تا حدے نکال بائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے تا حدے نکال پھیل جاتی اب وہ پھیلتی کیسے ہے سانپ والی خبریں کہاں جاتی ہیں یہاں پیچیدگی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر کہ ہماری عقل میں یہ بات یہ آ رہی رد کر دیں یہ باتیں معلوم نہیں شریعت مسائل نہیں اور دونوں باتوں کے فرق کو سمجھو یہ ایک عظیم قاعدہ ہے جو چیز شریعت نے دھیان کر دی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں لقجاک مد اللہ نور ہر چیز نور ہے روشنی کا مینار اور جو چیز بیان نہیں کی اسے ہم پیچیدہ کہہ کر اسکال وارد کرتے ہیں حالانکہ وہ معلوم نہیں اس کا علم نہیں دیا گیا اللہ کی صفات اللہ کے افعال اللہ کے اسماء کچھ چیزوں کا علم ہے اور کسی کا نہیں اسماء بیان ہے معلوم ہے بالکل بات ہے ان کے مہانی مانو میں کوئی اسکال نہیں لیکن صفات کی کیفیت معلوم نہیں تو اس کو پیچیدہ نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے کیفیت کا علم نہیں دیا جس جیت کا علم اللہ نے دیا ہے وہ واضح ہے اس کو پیچیدہ کہنا یا غیر مفہوم کہنا یہ شریعت پر اشکال ہے تقدیر کے بارے میں یہاں تک ہر بات معلوم اللہ کا علم ثابت کیا پیچیدگی اس اللہ کی مشین کیا پیچیدگی کسانوں کے تقریر معلوم ہے ساری خلق اسی نصیحت اور اسی نصاب اور اسی تقدیر لکھی ہوئی کے مطابق ہو رہی ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہدایت بھی گھما ہی گئی استعمال اور اختیار میں اب کسی نے ہدایت کر لی تو اس کا یہ انتخاب اللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہے اللہ کی مشیت بھی یہی تھی اور کسی نے گمراہ منتخب کر لی تو اس کا یہ انتخاب اللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہے یہاں تک کوئی پیچیدگی نہیں اب اگلا مرحلہ کہ ایک شخص کو اللہ نے ہدایت کی اختیار کی توفیق کیوں دی اللہ کی مشیت اس کے لیے ہدایت کے اختیار کی کیوں ہے اور دوسرے شخص کے لیے گمراہی کی مصیحت کیوں ہے ایک شخص کے بارے میں اللہ کی مصیحت یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اور ایک کے بارے میں اللہ کی مصیحت یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو یہ کیوں ہے اس کو لوگ پیچیدہ کہتے ہیں کہ یہ بات مہیا رقم ہے اقلے حیران ہے نہیں پیچیدہ نہیں اس کا اللہ نے علم نہیں لی جس چیز کا علم دے دیا گیا وہ واضح ہے اور جس کا علم نہیں دیا گیا وہ پیچیدہ نہیں وہ چیز غیر معلوم ہے اس کی خبر بھی ہی نہیں گی اور جب باب یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ اللہ کی تقدیر راز ہے اللہ کا راز اللہ کی مشیر ایک شخص کے لیے جنتی ہونے کی ہے کیوں یہ ہم نہیں جانتے اللہ کا راز ایک شخص کے لیے جننی ہونے کی کیوں یہ ہم نہیں جانتے اللہ کا رات ہمارا کام ایماندان ہے تو ان ساری امور کے ساتھ تقدیر کو ماننا یہ ایمان بال قدر ابو داؤدیال سی کی حدیث کے الفاظ ہے اذا روکر القدروں سے ہم یہ حد ہے جب تقدیر کی بات ہے تو خاموش ہو جاؤ یہ خاموشی کے لیے حد ہے کہ اللہ کا فلا فیصلہ کیوں ہے اس میں کیا حکمت ہے خاموش ہو جاؤ اب یہاں اگر کوئی باتیں کرتا ہے فرس میں جھاڑتا ہے تو وہ جاہل اور جو خاموش ہے وہ عالم ہے وہ شریعت کے رموز کو جانتا ہے اس قدر پر کر خاموش ہو جاؤ جو قدر معلوم ہے وہ بتاؤ جیسے کہ اللہ کے بیگ بتا رہے ہیں صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایمان لاؤ ہمارا کام ایمان لانا ہے ایمان لیا اب نبیر اسلام کی حدیث کہ جو چیز تمہیں حاصل ہو گئی اس لیے حاصل ہوئی کہ اس کا حاصل ہونا اللہ کی تقدیر میں تھا ایمان لے آ. جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ اس کا حاصل نہ ہونا اللہ کی تقدیر میں تھا اس پر ایمان لے اور جن کا ایمان شریر راسک ہوگا ان کا عمل بھی اسی کے متعلق استوار پائے گا ایک صحابی نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا اور اسے نہیں یار رسود اللہ مجھے نصیحت کیجیے فرمایا کہ لا تعالی غصہ نہ کرو اس نے سمجھا کہ یہ معمولی سی بات ہے کہا کہ اور نصیحت کیجیے فرمایا غصہ نہ کرو دوبارہ بھی یہی کہا اس نے کو اور نصیحت کیجیے فرمایا کہ اور نصیحت کیجیے یہ غصہ نہ کرو اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے غصہ نہ کرو یہ غصہ کرنا بعد اوقات تقدیر پر ایمان کے منافع ہوتا ہے خادم نے کوئی نقصان پہنچا دیا گلاس گرایا وہ ٹوٹ کر گر کر ٹوٹ گیا اب یہاں دو ذہن ہے ایک غصہ اس کی پٹائی کرو اور ایک لہر یہ ہے کہ اس کا ٹوٹنا اللہ کی تقدیر خاموش ہو جاؤ اس پر ایمان لے اللہ کا فیصلہ جس کا تقدیر پر کبھی ایمان ہوگا وہ اس کو اللہ کی تقدیر اس کا فیصلہ قرار دے کر خاموش ہو جائے گا اس کو سمجھا دے گا احتیاط کے تعلق سے غصہ نہیں کرے گا جن کا تقریر اور ایمان رات ہوتا ہے ان کا بیٹا بہت ہو جائے آنکھوں کی کر دل کا قرار اور وہ اللہ کا فیصلہ قرار دے کر صبر کر لے یہ تقدیر پر ایمان کے سمراط ہے اللہ فرش سے پوچھتا ہے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین کر آ گئے ہو؟ میرے بندے کے دل کے قرار کو چھین کر آ گئے یا تیرہ امرت اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہے وہ تو تیرا شکر ادا کر تیری حمد بیان کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار کا فیصلہ میرے پروردگار کی رضا یہ تقدیر پر ایمان تم ایمان کے سمارا تھا اچھا بندے کا میں نے بیٹا چھین لیا اور وہ پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے حمد بیان کر رہا ہے میری رضا پر راضی ہے میرے اس بندے کا گھر بناؤ جنت میں بیت المحمود کے نام جہاں ان لوگوں کے گھر ہیں جو اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے دو ایک گھر تعمیر کر دو اس کا یہ تقدیر پر ایمان کے سوارا تھا اس مسئلہ کو پھیلاتے جائیں یہ سمراط اور سمیٹتے جائیں سوارا سمیٹتے جائیں کچھ لوگ کوئی نقصان ہو جائے ابھی یہ سوال بھی تھا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا اور یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا اگر اگر اگر گھر سے نکلے ایئرپورٹ پہنچے تو جہاز نکل گئے فلائٹ چھوٹ گئے بندہ کہتا اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے نکلتا مجھے فلائٹ مل جاتا اگر غلام مقام پر ٹریفک جام نہ ہوتا میں وقت پر پہنچ جاتا اگر اگر اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان یا کم بند اگر اگر مت کہو یہ تقدیر پوری ایمار کے مناسب کو ایسی صورت بن جائے تو یہ الفاظ کہہ دو تبدر اللہ عمشہ فعل اللہ کو یہ منظور تھا اللہ نے یہی چاہا ایسا ہو گیا کتنی عویل تربیت ہے اور جو اس موقع پر یہ جملہ کہہ دے وہ کتنا صابر انسان کتنا اللہ کی رضا پر راضی ہے اس کا کتنا تقریب پر قدر عمر ہے تو یہ تقدیر پر ایمان کے ثمرات ان کو سمیٹے اور پھر یہ قوی ایمان در حقیقت اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت اور جس شخص کے ایمان بالقدر میں ایک ذرہ برابر انحراف ہو گیا اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں تو ان مراحل کے ساتھ اور امور کے ساتھ تقدیر پر ایمان لانا ضروری اور یہ تقدیر پر ایمان لانے کی حقیقت ہے جو چیز جی شریعت نے بتا دی وہ معلوم اور مفہوم ہے اور جو چیز جی بتائی نہیں وہ پیچیدہ نہیں بلکہ غیر معلوم اس کی اللہ نے خبر نہیں دی اور اللہ نے جو خبر دے دی ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہر چیز مفہوم ہے ہر چیز واضح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابام نہیں درخت کو مدل بھائی وا نہیں روحا سوا اللہ لیکن میں تمہیں ایک روشن دیم پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات و دن برابر ہیں اس میں تاریکی نام کی کوئی چیز نہیں کوئی بھاؤ ہر چیز واضح تو واضح وہ چیز جو شریعت نے بیان کر دی جو بیان نہیں کی وہ غیر واضح نہیں بلکہ غیر معلوم ہے. اس کا اللہ نے علم نہیں دیا یہ قاعدہ اگر ذہن رافق ہو جائے سارے اس کا دور ہو جائے. کوئی چیز کی باقی نہیں رہے گی بس جو اللہ نے بتا دیا اس کو اللہ کی مراد کے مطابق قبول کر لو جو اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کو اللہ کے رسول کی مراد کے مطابق قبول کر لو تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کے مراحل اللہ کا علم وسیع اور کتابت تقدیر مشیر باریدان ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا رہے گا جس تک وہ اسی کے مطابق ہے جو اللہ نے لکھا ہوا جزئیات جزئیات سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اصل کی نماز پڑھ دی یہ ایک کلی حقیقت یہ لکھا ہوا ہے لیکن جزئیات جزیات مکسوب ہے امام کون ہوگا لکھا ہوا ہے زید کہاں کھڑا ہوگا بکر کہاں کھڑا ہوگا لکھا ہوا ہے زید کتنی تصویرات کرے گا لکھا ہوا ہے حتم عجم ال ایک عاجز کا عجم لکھا ہوا ہے اور ایک نشید انسان کے نشاب میں لکھا ہوا ایک زیرک انسان کی سمجھداری بھی لکھی ہوئی ہے اور ایک کمزور انسان کی کمزوری بھی لکھی ہوئی ہے کون کیا کرے گا کس کے پاس کتنی قدرت ہوگی اور کس کے پاس کتنا عزت ہوگا ہر چیز مکتوب ہے اور جو مکتوب ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے اس کے تحت ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اسی مکتوب کے مطابق اور اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے باقی مشین کی تقسیم فلاں کے لیے کیا اور فلاں کے لیے کیا اور کیوں اور کیوں یہ اللہ کا راز اس میں داخل ہونا اس پر بحث کرنا فرق میں جھاڑنا یہ علم نہیں بلکہ جہل ہے اس مقام پر خاموش ہو جانا اور علم کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ علم ہے یہ انسان عالم اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں تو کچھ سوالات بتا دیجیے یہ بات اور نظریہ بالکل باطل ہے کسی انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اپنی تقدیر خود بنانا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو بھی آپ نے سنا دلائل کے ساتھ کہ تقدیر اللہ کا علم ہے اور اللہ نے بنائی ہے اللہ نے لکھی ہے اور اللہ کی مشیت کے تحت ہے اس میں کسی انسان کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر اس جملے کا معنی یہ ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں پھر یہ باطل اور اگر معنی یہ ہے کہ ایک انسان عمل کرتا ہے دنیا میں آ کر اللہ نے اس کو اختیار دیا نیکی کا برائی کا اور جو شخص نیکی منتخب کرتا ہے اس کی تقدیر نیک ہو گئی اور جو برائی منتخب کرتا ہے اس کی تقدیر بری ہے تو پھر یہ معنی صحیح ہے لیکن اس کا معنی تقدیر کا انکار ہے اور مطلق اس معاملے کی تفویض انسانوں کو دے دی گئی اچھائی یا برائی انسان خود بناتے ہیں تو پھر نظریہ باطل ہے اور حقائق کے خلاف مقافات حق ہے لیکن مقافات تقدیر کے تحت ہے تقریر کے اندر ہے مقافات تقدیر سے باہر نہیں مقافات کا من بدلہ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے برا کرو گے برا پاؤ گے وہ اچھا کرنا بھی تقدیر میں ہے اس کا بدلا بھی تقدیر میں ہے اور برا کرنا بھی تقدیر میں ہے اور اس کا بدلا بھی تقدیر میں ہے تو مقافات اور تقدیر یہ دو مسات باتیں نہیں ہیں بلکہ مقافات حق ہے اور شر عدل سے یہ بات ثابت ہے لیکن یہ سارا منگلج ہے تقدیر کے اندر تقدیر سے خارج نہیں نبی اسلام کی حدیف ہے بتنا ہوئے خیر اللہ نے نہیں یملا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی پیٹ کو گندی پیپ اور خون سے بھر لے غلاوں سے بھر لے یہ بہتر ہے اس چیز سے کہ اپنے پیٹ کو شیروں سے بھر لے کیونکہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں عقیدے کے خلاف منحل کے خلاف ان میں ایک شعر یہ بھی ہے. ایک شخص نے حیران ہو کر جو کہیں ہم نے یہ بات کی کہ آپ جانتے ہیں شعر کس کا یہ علامہ اقمال کا شعر ہے بھائی شریعت سے بغاوت کوئی بھی کرے کوئی شریعت پر حاوی تو نہیں ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یعنی اللہ رب الد کے فیصلے مرد مومن کی نگاہ تبدیل کر دیتی ہے اللہ کے فیصلوں پر انسان غائب آ جاتا ہے اللہ مغلوب ہو جاتا ہے کتنی یہ کلمہ کفر ہے اب وہ علامہ اقبال کی مراد کچھ بھی ہو لیکن ظاہری شعر کا معنی یہی ہے کہ اللہ ایک فیصلہ فرماتا ہے اور مرد مومن کی نگاہ اس کو تبدیل کر دیتی کہ مرے باطل اور شریعت کے خلاف بلّہ مری تھی اللہ اپنے حق امر پر غالب لیتی تو اس قسم کے نظریے میں خانے کائنات کی توہین اسی تعلق سے ایک آدھ باتیں اور بھی ابھی آپ نے پڑھی یاد شیخ اب خان جلانی کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو تقدیر میں تبدیلی کا حق حاصل ہے عورتوں کو مرد بنا دے مردوں کو عورتیں بنا دیں اللہ تعالی کا ارادہ اور فیصلہ اور مشیت یہ کہ ایک انسان کو پیدا کرے عورت کے روپ میں عبد القادر جلانی کوئی اختیار حاصل ہے کہ اس کو مرد بنا دے جس کو اللہ نے عورت بنایا اس کو مرد بنا دے تو یہاں غالب کون اور مغلوب کون ہے بلاب امر ہی اللہ اپنے عمر پر پرکھا لیتے اور ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے جو ایک فیصلہ کرے اور کوئی بندہ اس کے فیصلے کو تبدیل کر دے ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے تمہارا اللہ ایسا ہو تو مان لو ہمارا اللہ ہر چیز پر غالب ہے اور ساری طاقتیں مل کر بھی اس کے کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے یہ تو عیسائیت ہے کہ اللہ اپنے بندے عیشا کو بچانا چاہتا تھا لیکن چونکہ بہت آدار نہیں ہوں گے اکٹھے ہو گئے اور وہ اللہ کے فیصلے پر غالب آ گئے اتنی تعداد میں اگر لوگ جمع ہو جائیں ایک بڑی طاقت بن جاتی ہے اور وہ اللہ کے فیصلے پر غالب آ سکتی کتنا گندا عقیدہ کل جب قیام کا دن ہوگا تو سارے افغری وہاں غریب جمع ہوں گے اور اللہ وہاں فیصلے فرمائے گا کسی کے جنت ہی ہونے کے کسی کے جہن میں ہونے کے تو وہاں تو سارا جہان جمع ہوگا تو اس کا معنی ہے یہ کہ وہ سارا جہان مل کر قیامت کے دن اللہ کے فیصلے پر غالب آ جائیں گے پھر ان سارے امور کی کیا حقیقت ہے یہ ساری فکر ہے اسلامی فکر نہیں ہے. اللہ کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اللہ غالب ہے اور پوری کائنات اللہ کے آگے مغلوب اور مقبور ہے نگاہ کا معنی دنیا کی کسی لغت نے دیا سے کیا ہے لوہا اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ نگاہ کا معنی دعیا لکھا ہو کہیں نہیں اب تویلوں سے اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں نگاہ نگاہ ہے نگاہ جو ہے وہ نگاہ ہے اور عقائد کا معاملہ سر